وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی امید ہے میری آواز آپ تک پہنچ گئی ہوگی جزاکم اللہ خیر شاء اللہ ابھی علم تیسرے حصہ کا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اب تک ہم نے دو فائدے پڑے ہیں آج کے سبق میں تیسرا اور چوتھا فائدہ کے بارے میں کچھ پڑھیں گے چنانچہ پچھلے سبق میں چند اصطلاحات آپ کے سامنے پیشی تھیں حزف ابدال اسکان اور ادام چرانچے جب کسی لفظ کے اندر شرف علت آ جائے تو وہ لفظ پہلے عرب کے نزدیک شکیل ہو جاتا ہے اسی طرح حمزہ کا استعمال ایک جنس کے دو حروف کا آ جانا تو اس لفظ کے اندر شکل آ جاتا ہے اس شکل کو دور کرنے کے لیے پہلے عرب اس کے اندر کچھ تبدیلی کرتے ہیں کچھ رد و بدل کرتے ہیں چنانچہ حرف علت کو وہاں سے ویسے ہی حزف کر دینا ختم کر دینا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے حضف جیسے اس کی مثال کل آپ کے سامنے پیش کی تھی ید سے لم ید ید ید اس کے شروع میں جب حرف نم لگایا اور آپ نے حصہ اول کے اندر یہ بات پڑی کہ نم فیل مظاہرے پر داخل ہو کر اس کے آخر میں جزم دیتا ہے اور اگر اس کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے تو یہ دو سے کیا ہو جائے گا لم يدعو آخر وہ کو گرا دیا حذف دی حرف علت کو کسی دوسرے حرف سے تبدیل کر دیتے ہیں جیسے اس کی مثال قوالا تو یہاں واؤ کو علی سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کو پڑھتے ہیں قوالا کیسے کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم اجوف کی تعلیمات پڑھیں گے تو وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی فی الحال صرف اتنا سمجھے کہ ابدال ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا یہاں پہ واو کو اس کا سقل دور کرنے کے لیے علی سے بدل دیا اولا سے کیا ہوا قوالا قو اور کبھی حرف کو حذف نہیں کیا جاتا اس کو کسی دوسرے حرف سے بدلا نہیں جاتا بلکہ اس حرف پر جو حرکت ہے اس حرکت کو گرا دیا جاتا ہے جیسے دیکھیے لفظ ہے یر میو یف کے وزن پر یر میو اب یہاں پر حرکت جو ہے ضمہ یہ پڑھنا ذرا شکیل تھا تو لہذا اس کے آخر سے صرف حرکت کو گرا کر اس کو پڑھا جاتا ہے یرمی می سے یرمی تو اس کو کہتے ہیں اسکان متحرک حرف کو ساکن کر دیا یا پر حرکت تھی ضمہ تو اس حرکت کو گرا دیا حرف متحرک کو ساکن دیا تو اس اصطلاح کا نام ہے اسکان ان اصطلاحات کام اور ان کی تعریف اب آپ کے ذہن میں محفوظ ہونی چاہیے حزف کا کیا مطلب حرف ہی کو گرا دینا ابدال کا کیا مطلب ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا اور اسکان کا کیا مطلب حرف پر جو حرکت ہے صرف اس حرکت کو گرا دینا جیسے یار میو سے یار می اور چوتھی اصطلاح ہے ادغام جب دو حرف ایک جیسے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں جیسے اس کی مثال آپ نے گزشتہ اسباق میں پڑھی ساب جب دو حرف ایک جیسے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پہلے حرف کو دوسرے میں اظہار کر دیتے ہیں لہذا صاباب ان کو کیا پڑھیں گے سبا ساب کیا پڑھیں گے سب با چونکہ تشدید مشدد اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حقیقت میں یہاں دو حرف ہیں تو صاباب یہ ذرا ثقیل تھا اس, کو اس کے شکل کو دور کرنے کے لیے اس میں دونوں حرفوں کو ملا دیا گیا اس کو کہتے ہیں ادوہان چار اختلاحات سمجھ میں آئی حزف ابدال اسکان اور حضف کا کیا مطلب فعلت کو گرا دینا اسکان کا کیا مطلب حرکت کو گرا دینا حزف اور اسکان میں امید ہے فر سمجھ میں آیا ہوگا ابدان کا کیا مطلب ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا اور ادوہام کا کیا مطلب ایک جنس کے دو حروف آپس میں ان کو مدغم کر دینا ان کو آپس میں زم کر دینا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے ایک حرف بنا دینا جیسے اور مثال دیکھیں اس کی ماد اس سے کیا پڑھیں گے تو دال کو دال میں ملا دیا اور ہم اس کو پڑھیں گے مدا ماد سے کیا پڑھیں گے تو ہفت اقسام کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کوئی نہ کوئی تغیر ہوتا ہے اور ہفت اقسام میں بھی صحیح کے علاوہ ابھی آپ نے جیسا کہ دیکھا حرفیت کے اندر تبدیلی ہے اور مضاف کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے تو اس تعلیل اور اس تبدیلی کا پہلے صرف کے نزدیک کوئی خاص نام ہے ایک اصطلاحی نام ہے چوتھے فائدہ کے اندر آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں لہذا معتل یعنی حروف علمت کے اندر جو تبدیلی جو تغیر ہوگا اس کو کہتے ہیں اعلال کیا کہتے ہیں اعلال اور اس کو تعلیل بھی کہتے ہیں اعلال یا تعلیل اور محموز یعنی حمزہ کے بارے میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں تخفیف کیا کہتے ہیں تخفیف اور مذاف جیسا آپ نے بڑا ماد مدا سباب سے سبا تو مضاف میں جو تغیر جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ کیا کہیں گے ادہم تعلیل تخفیف اور ادغام تعلیم تخفیف اور ادغام یہ اللہ غلطی سے لفظ لکھا گیا اصل لفظ کیا ہے ادغام عمدہ کے یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی دوبارہ پھر کہتے ہیں بعض حروف کے اندر جو بعض الفاظ کے اندر جو سکن آ جاتا ہے حرف علمت کی وجہ سے یمزہ کی وجہ سے یا ایک جیسے دو حروف آنے کی وجہ سے وہ اہل عرب اس شکل کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کچھ قواعد مقرر کیے ہوئے ہیں اپنے کچھ اصول اور ضوابط انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں چنانچہ وہ ہے ان کے نام کیا ہیں اصطلاحی حضف ادال اسکان ادحام حزف کا کیا مطلب شکل دور کرنے کے لیے علت کو ہی غائب کر دینا حذف کر دینا گرا دینا ابدال کا کیا مطلب ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا اسکان کسی حرف سے حرکت کو گرا دینا اور ادغام ایک جن کے دو حروفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر ان کو پڑھنا تو تل کے اندر جو تبدیلی کی جائے گی تو ہم اس کو کیا تعبیر رہیں گے کن الفاظ سے ہم اس کو بیان کریں گے ہم کہیں گے کہ یہ تعلیل ہوئی ہے اس میں کیا ہوئی ہے تعلیل ہوئی ہے اور محموز کے اندر یعنی وہ اقسام جن کے اندر حمزہ ہے فائن نام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ تھا اور شکل دور کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے تخفیف اور مزاق حروف کے اندر یعنی جہاں دو حروف ایک جیسے آ اور سقل پیدا ہوا اس سقل کو دور کرنے کے لیے جو تبدیلی کی گئی ہے اس کو کہیں گے ادغام تو کل سات اصطلاحات ہوئی حضف ابدال اسکان اور ادغام اور اس کے علاوہ اعلال یا تعلیل اور تخفیف اور اضافہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اب دیکھیے ذرا کتاب کے اوپر صفحہ نمبر پانچ علم و شرف حصہ سوم صفحہ نمبر اج تیسرا حصہ پانچ نمبر صفحہ فائدہ ثانفہ جی کتابیں نکال لی ہیں تو شروع کریں فائدۂ ثالثہ حرف علت اور حمزہ اور ایک جنس کے دو حروف آ جانے سے الفاظ میں شکل آ جاتا ہے اس کے دور کرنے کے واسطے چند قاعدے مقرر ہیں حضف حرف علت کو گرا دینا جیسے لم ید کے اصل میں یدع مظارے سے واو کو گرا دیا گیا ہے ابدال ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا جیسے قول کے اصل میں قوالا تھا واؤ کو الف سے بدل دیا اسکان سے حرکت کو گرا دینا جیسے ید کے اصل میں ید تھا واؤ کو تقن کر دیا ادغام ایک جنس کے دو حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا جیسے ضبط کے اصل میں با تھا فائدہ رابعہ ہفت اقسام میں جو تغیر معتل میں ہوتا ہے اس کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں ہفت اقسام میں جو تغیر تغیر سوراج تبدیلی جو تغیر معطل میں ہوتا ہے اس کو اعلال یا تعلیل کہتے ہیں اور جو تغیر موز میں ہو اس کو تختیف اور جو مضاف میں ہو اس کو ادغام کہتے ہیں تو اب تک آپ نے چار فائدے پڑھے اور اس کے اندر بہت قیمتی قیمتی باتیں پڑھی پہلے فائدے میں حروف علت کے بارے میں پڑھا اور حمزہ اور الف کے درمیان فرق پڑا دوسرے فائدے میں حروف مدہ اور حروف لیم کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تیسرے فائدے میں حزف ابدال اکان غم ان اصطلاحات کے نام اور ان کی تعریفیں پڑھی اور چوتھے فائدے میں یہ جو تغیرات ہیں ان تغیرات کے اصطلاحی نام کیا ہوں گے وہ آپ نے پڑھے اب ذرا دوبارہ خلاصے کے طور پہ ہم پیچھے سے دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا کچھ پڑھے تو ویسے تو الحمدللہ بہت تفصیل سے کافی ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اب ذرا دیکھتے ہیں ایک نظر کہ وہ کیا کچھ ہے تو دیکھیے سب سے پہلے ہم نے کلمہ کے بارے میں پڑھا جی کلیما چلانچے کلیما کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں اسم فیل اور حرف پھر اسم فیل اور حرف ہر ایک کی ہم نے تین قسمیں پڑھی اسم کی بھی تین قسمیں ہیں فیل کی بھی تین قسمیں ہیں سلاسی اور خماشی حرف اس بارے میں آپ نے پڑھا کہ یہ نہ سلاسی ہوتا ہے نہ روبائی اور نہ خماسی فیل صرف سلاسی اور ربائی ہوتا ہے اور اسم سلاسی بھی ہوتا ہے ربائی بھی ہوتا ہے اور خماشی بھی ہوتا ہے تو سلاسی ربائی اور خماشی ان میں سے ہر ایک کی پھر آپ نے دو دو قسمیں پڑھی مجرد اور مزید فی تو کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف ان کو سہ اقسام کہتے ہیں اور ان کی آگے چھ قسمیں سلاسی ربائی خماسی مجرد اور مزید فی سلاسی مجرد سلاسی مزید فی روبائی مجرد روبائی مزید فی خماسی مجرد اور خماسی مزید فی ان چھ اقسام کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں شش اقسام اور پھر ایک اور اعتبار سے صحیح اور غیر صحیح کے اعتبار سے آپ نے سات اقسام پڑھی صحیح مثال مذاق لطیف ناقص محموز اور اجرف تو, تو ان کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں ہفت اقسام اسم نام کو کہتے ہیں فیل کام کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کی تعریفات کے اندر پڑھا کہ اسم جو اپنے معنی پر دلالت کرے خود بخود اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے فیل جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی کا محتاج بھی نہ ہو اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے جی اور حرف یہ نہ مستقل ہے اور نہ اس کے اندر کوئی زمانہ ہے ربط کے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے سلاسی تین حرفوں والا ربائی چار حرفوں والا خماسی پانچ حرفوں والا سلاسی مجرد جس میں تین حروف اصلی ہوں کوئی زائد نہ ہو ربائی جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو رباعی مجرد وہ اسم یا فعل جس میں چار حروف اصلی ہوں کوئی زائد نہ ہو اور رباعی مزید جس میں چار حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو خماسی مجرد وہ اسم ہے جس میں پانچ حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو اور خماسی مزید وہ اسم ہے کہ جس میں پانچ حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی موجود ہو اس کے بعد آپ نے ہفت اقسام پڑھی صحیح کہ جس کے اندر حرف علت نہ ہو اور اس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ نہ ہو اور جی دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہوں مثال جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں واؤ ہو حرف علت حرف علت ہو فا کلمہ کے مقابلہ میں مثال کسے کہتے ہیں جس کے فا کلیمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو اگر حرف علت واو ہے تو اس کو مثال واوی کہیں گے جیسے وا اور اگر حرف علت یا ہے تو اس کو مثال یا کہیں گے مذاف جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں دو حروف ایک جیسے ہوں اگر فا اور پہلے لام کے مقابلہ میں دو حروف ایک جیسے ہیں اس کو مضاف سلا کہتے ہیں اور اگر عین اور دوسرے لام کے مقابلہ میں دو حروف ایک جیسے ہوں تو اس کو مضاف ربائی کہتے ہیں لفیف جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں دو حرف علت ہوں پھر اگر دونوں ملے ہوئے ہیں یعنی فا اور نام کلمہ میں حروف علت ہے تو اس کو اگر فا اور عین کلمہ میں تو اس کو اگر عین اور لام کلمہ میں دو حروف ایک جیسے ہیں تو اس کو لفیف مخروم کہتے ہیں اور اگر فا اور نام میں دو حروف ایک جیسے ہوں تو اس کو لفیف کیا ہے مفروق کہتے ہیں ناقص جس کے لام کلیمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو اگر واو ہے تو ناقص واوی اور اگر یا ہے تو ناقص یائی یاموز وہ کلیمہ جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حمزہ ہو اگر فا کلیمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو اس کو محموز الفا کہیں گے اگر آئین کلیمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو اس کو محموز العین کہیں گے اور اگر لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہے تو اس کو محموز اللام کہیں گے اجوف جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واؤ ہے تو اس کو محموز اس کو اجوف واوی کہیں گے اور اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہے تو اس کو اجوف اس کے بعد آپ نے چار فائدے پڑے پہلے فائدہ کے اندر یہ بات پڑی کہ حروف علت کی وجہ سے کلام کے اندر شکل آ جاتا ہے پھر ان کی ترتیب پڑی سب سے زیادہ شکل واؤ کے اندر اس کے بعد یا اس کے بعد الف پھر آپ نے الف اور حمزہ کے درمیان فرق پڑا کہ الف وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ ہو نہ کوئی حرکت ہو اور نہ ہی کوئی سکون ہو اور اس کو نہایت سہولت سے پڑھا جائے اوالا اور حمزہ وہ ہے کہ چاہے وہ حمزہ کی شکل میں لکھا ہوا ہو اور چاہے الف کے اوپر کوئی علامت زبر زیر پیش جزم لگائی گئی ہو تو ان صورتوں میں وہ کیا کہلائے گا حمزہ کہلائے گا اس کو الف نہیں کہیں گے اگرچہ وہ الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے پھر آپ نے حروف مدہ اور لین کے بارے میں پڑھا اور آپ نے یہ بات بھی پڑھی کہ حروف مدہ یعنی واؤ الف یا یہ پیدا کہاں سے ہوئے تو واؤ زما کو ذرا لمبا کرنے سے اور یا کسرہ کو ذرا لمبا کرنے سے اور الف فتحہ کو ذرا لمبا کرنے سے قاف پر زبر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے قف زبر ق اور اگر اسی زبر کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں ق تو الف پیدا ہو گیا باسن اسی طرح کیا ہے با پر مثال کے طور پر زمہ ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے باپش بو اور اگر اسی زمہ کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں تو کیا بن جائے گا واؤ پیدا ہو جائے گا بو بچن اسی طرح تا کے نیچے مثال کے طور پر کسرہ ہے تو کیا پڑھیں گے تازر تی اور اسی کسرہ کو اگر ہم تھوڑا سا لمبا کریں تو یا پیدا ہو جائے گا تی تو حروف ان کی حرکت واؤ الفیا ان کی ان سے پہلے حرف پر جو حرکت ہے اگر وہ ان کے موافق ہے کیا مطلب وا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے جمع ہو کیونکہ واؤ بنا ہی جما سے ہے یا اس سے پہلے حرف پر زیر ہو اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو ان حروف کو کیا کہیں گے یہ حروف مدہ ہے کیونکہ ان پر مد ہوتا ہے تو مد کا معنی ہے کھینچنا تو ان حروف کو بھی یہ حروف بھی چونکہ حرکت کو تھوڑا سا لمبا کرنے سے کھینچنے سے پیدا ہوئے اس لیے کو ان کا نام رکھ دیا گیا حروف مدہ اور اگر ان سے پہلے حرف پر حرکت جو ہے وہ موافق نہ ہو بلکہ مخالف ہو تو ان کو کہیں گے یہ حروف لین ہے کیا ہے یہ حروف لین ہے اور حروف لین صرف دو ہیں کیونکہ علیف سے پہلے زیر اور پیش یہ نہیں آ سکتا تو اس لیے وا اور یا جب ان دونوں سے پہلے زبر ہو تو اس کو کہیں گے یہ حروف لین ہے پھر آپ نے پڑھی یہ بات کہ جب کلام کے اندر سفل آتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے چند قاعدے مقرر کیے گئے حضف ابدال اسکان اور ادغان حضف کا مطلب حرف کو ہی گرا دیا جائے اور ابدال کا مطلب ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا اسکان کا مطلب حرف کو تو نہ گرایا جائے لیکن اس حرف پر جو حرکت ہے زبر زیر پیش ہے اس کو گرا دینا اور ادغام کا مطلب ایک جیسے دو حروف کو آپس میں مر دینا اور اس کو ایک کر دینا پھر یہ جو تغیر یہ جو تبدیلی کی جاتی ہے اس کے بھی چند اصطلاحی نام ہیں اور مخصوص ہیں مثال کے طور پر معتل یعنی حروف علت کے اندر اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے تالیل یا اے لال یا تالیل اور محموز کے اندر اگر کوئی تبدیلی کی گئی ہے مثال کے طور پر اس کی آپ مثال پڑھیں گے یہ دیکھیے رسن لفظ کیا ہے رن تو آپ آگے چل کر ایک قاعدہ پڑھیں گے کہ یہاں حمزہ کو علی سے بدل دیا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے راسن تو دیکھیں ایک تعلیم ہوئی ہے تبدیلی ہوئی ہے تو محمود کے اندر جو تبدیلی کی جائے گی اس کو تخفیف کہتے ہیں کے اندر جو تبدیلی کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں یہ دہام امید ہے کہ یہ اصطلاح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی جی جی الحمد میں نے جو سبق پڑھانا تھا اور اللہ کے فضل سے آج کافی اچھی خاصی مقدار جو ہے ہم نے پڑھ اور پیچھے سے تھوڑا سا اجرا اور یاد دہانی بھی ہو گئی ہے تو باقی چونکہ میرے پاس کچھ اور بھی مصروفیات ہیں تو اس لیے اگلا وقت جو ہے میں میرے لیے لینا مشکل ہے اس میں آپ ہی کوئی ساتھیوں کی ترتیب بنا دیں جی امید ہے کہ بھجوا کے سبب جیسے اسی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا تو باپ حضرات نے بھی ساری باتوں کو تازہ کر کے آنا ہے حصہ اول والی اصطلاحات بھی اور اس دوسرے حصہ کی اصطلاحات بھی اور پھر انشاءاللہ کل سے کل سے مراد تعلیمی کل اگلا سبق جباہ رہا ہوگا تو وہاں سے باقاعدہ ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے جس مقصد کے لیے یہ کتاب ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ